یاد آیا ہے بڑا پیارا شعر ہے بے تر سز آہ ہے مظلوما کہ ہنگامے دعا کردن اجابت ایجابت درے حق بہرے استقبال میں آید اور عجیب بات ہے یہ پڑھا بھی تھا کوئی چھٹی پانچویں چھٹی ساتویں جماعت کی کتاب میں اردو کی کتاب میں تو اس میں ساتھ ہی شعر ہی کی حالت میں اس کا ترجمہ بھی تھا ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہے سینوں سے قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چر سے آ کر کوئی دعا ایسی بھی ہوتی ہے جس, جس کا استقبال کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قبولیت جو ہے خود میں قرار ہے کہ میرا یہ بندہ دعا کرے اور میں قبول کروں تو اس میں وہاں تو کہا گیا مظلوم کیا بتر از آ ہے کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از درے حق بہرے استقبال میں آید قبولیت خود آگے آتی ہے استقبال کے لیے درو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہے سینوں سے قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے دعا کی قبولیت کی یہ جو کیفیت ہے کہ ایسے لوگ جب دعا کرتے ہیں ایسے لوگ جب مغفرت کی درخواست کریں ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے ان وعدوں کے پورا ہونے کی استدعا کریں کہ جو رسولوں کے ذریعے سے اس نے فرمائے ہیں تو یہاں تو گویا کہ وہ دعا جو ہے استقبال جو قبولیت اور اجابت ہے وہ خود استقبال کے لیے آ رہی ہے اسی قسم کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو ماہر القادری صاحب نے جو بڑے مشہور شاعر تھے فوت ہو چکے ہیں حضرت ماہر انہوں نے کہا تھا یہ کون پچھلے پہر رات کو ہے سربس ج دعا کو ڈھونڈ رہی ہیں ابھی سے تاثیریں وہ کون ہے کہ جو سجدے میں گرا ہوا اللہ سے دعا کر رہا ہے اس لیے کہ دعا تاثیر جو ہے وہ خود تلاش میں ہے دعا کی آگے بڑھ کر اس دعا کا استقبال کرنے کے لیے بے ہے یہ کون پچھلے پہر رات کو ہے بہ سجود دعا کو ڈھونڈ رہی ہیں ابھی سے تاثیریں وہ کیفیت یہاں ہے فستا بل رب انا ملا من کم کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں اب یہاں جو ہے اس کے اندر جو کیٹیگوریکل انداز ہے میں نے کوشش کی ہے کہ الفاظ کے علاوہ اپنے اس انداز جو ہے ادائیگی کا اس سے میں اس کو پورے طور پہ کرویے کروں کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کروں گا اب یہاں نوٹ کیجئے وہ عمل کا لفظ آیا ہے الزین عام حاد یہ سورت الاصم اس میں عمل کا لفظ آیا پھر یہ کہ وہ آئے کہ جو سورہ لکمان میں آ چکی ہے یا بنائی یا انہا ان تک وہ مسکال حبتن بن خرد فتقل فی سفرتن آفس سبابات بے اللہ نیکی یا بدی خرائی کے دانے کے ہم بدن ہو پھر خواب کہیں پہاڑوں کی کھو میں ہو اور کہیں آسمانوں کی پہنایوں میں ہو اور کہیں زمین میں ہو زمین کے پیٹ میں ہو اللہ اسے لے آئے گا انیلا عامل من کو منظکرین اور خاتم میں سے وہ کوئی مرد ہو جس نے وہ نیک کام کیا ہو عمل سالے کیا خا عورت ہو بعض و کم تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو یہ جو ٹکڑے ہیں دو یہاں پر منزکرین اور انسا بعض و من ممباس اس آیت کے طویل آیت ہے اس کے یہ دو ٹکڑے جو ہیں یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ ایک بہت اہم مسئلہ جو اس دور میں بہت عام ہو گیا ہے جس پر بڑی بحث مباسا ہوتا ہے وہ ہے مسئلہ مساوات مرد و زن ایک ہے مغرب کا تصور مرد و زن کے مساوات ہر اعتبار سے مساوی اسلام نے بھی بعض اعتبارات سے عورت اور مٹ کو مساوی قرار دیا بعض اعتبارات سے وہ غیر مساوی ہے مساوی نہیں یہ مقام وہ ہے جہاں پر کہ وہ مساوات کا اعلان ہو رہا ہے بڑے ہی باشگاف الفاظ میں بعض حکم تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو یعنی ظاہر بات ہے کہ ایک ہی باپ کے نصفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے پیٹ سے میں بیٹے کی بھی ہوئی ہے بیٹی کی بھی ہوئی ہے تو کہاں سے فرق پیدا ہو جائے گا بیٹی اور بیٹی کے ماں بہن تو شرف انسانیت اس میں مرد اور عورت برابر بیٹا بیٹی برابر انسان دونوں ہیں یہ تو جنس کا فرق ہے نو کا فرق تو نہیں ہے نو تو ایک ہی ہے نو انسان جنس ہے مذکر دکر اور منس تو جنس کے فرق سے نو کی جو امتیازی شان ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا بلکہ جو شرف انسانیت ہے وہ مشترک ہے اس میں دونوں مرد اور عورتیں دونوں سب کے سب برابر ہیں اور دوسری بات جو یہاں ظاہر ہو رہی ہے اس آیت سے وہ یہ ہے کہ مورل اسٹیٹس جو ہے یہ جو اخلاقی وجود ہے انسان کا مرد اور عورت دونوں اس میں بھی برابر کے شریک ہیں نیکی مرد کی ہے وہ اس کے لیے ہے عورت کی ہے اس کے لیے ہے ہر معاملے میں برابر آ سکتے ہیں چنانچہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں اگر آپ سیرت النبی کا ذرا سا بھی ہلکا سا بھی نقشہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو مکی دور تھا اس میں کس طرح مرد اور عورت برابر ان مراحل سے گزرے ہیں فل نزینہ اب یہاں پہ انداز کیا ہے کہ میں تو کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ضائع کرنے والا بھی نہیں خا کسی مرد کا ہو خا کسی عورت کا اور یہ مرد اور عورت کا فرض جو ہے تو دنیا بھی ایک امتیاز ہے جو ضرورت کے تحت ہے نسل انسانی کو آگے چلانے کے لیے تم ایک دوسرے ہی سے ہو شرف انسانیت میں برابر کے شریک ہو اخلاقی وجود تم دونوں کا ایک جیسا ہے لیکن یہ کہ اگر چھوٹے سے چھوٹے عمل بھی ضائع نہیں کرتا تو اتنے بڑے بڑے عمل جو تمہارے ہیں فل نظین حاجرو وہ اخرجو مند آرہ و ادو فی سبیلی یہ پانچ الفاظ ہیں اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ بندے مومن کی شخصیت کا جو نقشہ قرآن پیش کرتا ہے اس کی ایک تصویر یہ ہے بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے جو یہاں آ رہا ہے دوسرا رخ وہ ہے جو اگلے درس میں آئے گا وہ سورہ نور کا جو پانچواں روکو ہے جس پر کہ ہمارا جو اب ساتواں درس آئے گا اور تیسرا درس ہوگا ہمارے اس حصہ ثانی کا وہ درس مشتمل ہے سورہ نور کے پانچویں روخ پر تو گویا کے جیسے آپ کہتے ہیں کہ تصویر کے دو رخ ہیں ایک رخ بندہ مومن کی شخصیت اور کردار کا وہ ہے جو ان پانچ الفاظ میں آیا ہے دوسرا رخ وہ ہے جو سرہ نور کی ان آیات میں آئے گا ان دونوں کو جمع کر لیں گے تو انسان کا جو ایک مطلوب کردار ہونا چاہیے یا قرآن کا جو انسان مطلوب ہے یا بندہ مومن کی جو شخصیت مطلوب ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی ایک رخ یہاں پر ہے ان دونوں رخوں کے مابین جو فرق و تفاوت ہے اور اس کا ان دونوں رخووں کے اندر جو استدلال کا انداز کا فرق ہے اس پر انشاءاللہ ہم اس اگلے درس کے ذمن میں گفتگو کریں گے اب اس کے لیے وقت نہیں ہے لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ بندہ مومن وہ جو حقیقی مومن ہے وہ جس نے کہ واقعاً شعوری ایمان حاصل کیا ہے وہ جس نے کہ اقتصاب اور غور و فکر اور اختلاف ذکر و فکر کے ذریعے سے ایمان کے اس مقام تک رسائی حاصل کی ہے اس کی شخصیت کا ایک کردار کا رخ کیا ہے فل لزین تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اب ہجرت کو اگر آپ اس پر رکھیں کہ جو مکہ مکے سے اپنی رہائش ترک کر کے مدینے آ تب بھی صحیح ہے اس لیے کہ یہ مدنی سورت ہے سورہ علی عمران ہجرت ہو چکی ہے یا مسلسل ہو رہی ہے جو بھی ایمان لا رہے مکے میں اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے وہ آ رہے ہیں ایک ایک کر کے چلے آ رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ اس کے بعد آ رہا ہے وہ اخرجوں بندے آ اس اعتبار سے لفظ ہجرت کو زیادہ وسیع مفہوم کا حامل زیادہ براڈ بیس قرار دینا زیادہ صحیح ہوگا اس لیے کہ اس کی طرف حدیث نبوی کے اندر رہنمائی موجود ہے حضور نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا اول ہجرت افضل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے تو جواباً آپ نے نشاد فرمایا انتہ جورا ما کرے ہرب بک سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ ہر اس شے کو چھوڑ دو ترک کر دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. یہ ہے ہجرت کی اصل تو جو لوگ ایمان لائیں اور وہ ایمان صدیقین والا ایمان صاحب شعور لوگوں کا ایمان جنہوں نے اس ایمان تک رسائی حاصل کی ہو ان کا پہلا قدم کیا ہوگا عملی اعتبار سے ہر اس شے سے کنارہ کش ہو جانا جو اللہ کو پسند نہیں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس بات نفی کے بعد ہی ہوتا ہے لا اللہ کے بعد اللہ آتا ہے پہلے ترک ہوگا ہجرت ہوگی پھر اختیار ہوگا اور کوئی عمل کرنا ہوگا اس اعتبار سے یہاں پر بھی وہی ترتیب ہے فل نظین تو وہ لوگ جنہوں نے کنارہ کشی اختیار کی جنہوں نے لا تعلقی اختیار کر لی ہر اسے سے جو اللہ کو پسند نہیں وہ من دار اور جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے یہاں وہ ہجرت کہ جو مکے سے سکونت کو ترک کر کے اور مدینے آ جانے کا معاملہ ہے وہ وضاحت کے ساتھ آ جن پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے کہ مکے کو خیر باد کہیں اور مدینے آ جائیں وہ اون ں فیس اور جنہیں کے ایزا پہنچائی گئی میری راہ میں میری وجہ سے یہ جو بھی کچھ پرسیکیوشن ہوتی رہی ہے مکے میں اس کا ایک نقشہ دین میں لے آئیے جس طرح کے بھٹیاں دہ ہیں پرسیکیوشن کی تعظیم المسلمین کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹ لٹایا جا رہا ہے کسی کے گردن میں رسی ڈال کر پھندہ ڈال کر اور جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیتی جاتی ہیں ایسے مکے کی گلوں میں گھسیتا جا رہا ہے یہ معاملہ حضرت بلال کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہ انگاروں پر لٹائے جانے کا معاملہ حضرت خباب بن العرط کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں تو شہید ابو تو فرمایا وقاتلو وق اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور اپنی جانیں دے دی قتل بھی ہو گئے قتال کیا اور قتل ہو گئے چونکہ غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے اور غزوہ عہد بھی ہو چکا ہے قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا آرم کانفلکٹ کا دور شروع ہو چکا ہے حضور کے انقلابی جدوجہد کا یہ آخری مرحلہ مسلح تصادو یہ شروع ہو چکا اس اعتبار سے اس کا بھی تسکرہ آ گیا وقاتلو اب یہ پانچ چیزیں نوٹ کر لیجئے اس میں ایک مشابہت پیدا ہو گئی ہے صرف عدد کے اعتبار سے حضور الشاد فرمایا عام رکم مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا اللہ امرنی امرانی اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا حکم دوں بالجماعت جماعت و سمرے و فی سبیل اللہ یہاں پہ جہاد کے ضمن میں و قاتل و کوتلو دو الفاظ آ گئے ہجرت کے ضمن میں فلدین حاضر و اخرجو مندے آ رہی گئے کویا کہ ہجرت اور جہاد کے مراحل کی یہاں زیادہ تفصیل کی گئی لیکن ظاہر بات ہے کہ ہجرت و جہاد کے یہ مراحل طے ہوتے ہیں اجتماعی شکل میں جبکہ ایک جماعتی صورت میں پہلے جد و کی جائے دعوت تربیت تنظیم کے مراحل طے کیے جائیں پھر کہیں یہ مرحلے آتے ہیں اگر آپ اس وادی میں قدم ہی نہیں رکھیں گے تو یہ مراحل کب آئیں گے یہ مراحل تو آئیں گے آپ اس وادی کے اندر قدم تو رکھیے رفتہ رفتہ یہ مراحل خود بخود آ جائیں گے لیکن اگر اس وادی میں قدم ہی نہیں رکھا تو یہ مراحل کبھی نہیں آئیں گا پانچ کے ہنسے کے حوالے سے میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی عامرو کمب خمسن حضرت حارث اشاری رضی اللہ و تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ مسلد احمد ابن ہمبل اور ترمزی کے حوالے سے مشکات شریف میں موجود ہے مرکم بے خمس مل جماعت وقتاط وجرت و جہاد فی سبیلا یہاں بھی نقشہ کھینچا گیا فل نظین حاجرو اخرجو مند آر و فی سبیلی وقاتلو وکتے اب جو وعدے ہو رہے لَو كفرن عنہم آتے ہیں لو کفر انا انہم دعا آتے نا کفر عنا سی آتے رب ہمارے ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے مال کے دھبے بھی دھو دے اور ہماری کوئی بری عادتیں اگر پڑی ہوئی ہیں تو پروردگار اس قفص سے بھی ہمیں رہائی عطا فرما دیں اس جنگلے سے بھی نکلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دیں تو فرما لو کف یہ تاکید کا انتہائی اسلوب عربی زبان میں کسی وعدہ مستقبل کا وعدہ فیلے مزارے پر شروع میں لام مفتوح کا اضافہ اور اس کے آخر میں نون مشدد لوکفرن میں لازم مندور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں چاہے وہ نام اعمال کے دھبے ہوں چاہے ان کے دامن کردار کے داغ ہوں دونوں کو دھو دوں گا صاف کر دوں گا بلا اد خلن جنت ان تجریم اور لازمن داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں یہ جنت کی جو تعبیر ہے جس کے بارے میں چوتھے سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں حامی مسیا کی آیات کے ضمن میں کہ اس کی ایک نعمتیں تو وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے اور جو وہ ہمارے تصورات کے کسی نہ کسی درجے میں آ جاتی اور ایک نعمتیں پھر وہ ہے کہ مالا عن ان رات معاملہ ازن ان سمیت خطرہ نا قلم برشت بہرحال اس کے بارے میں یہاں پر تو صرف یہ ان باغات میں داخل کروں گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی لیکن یہ کہ ایک نیچرل باغ کا جو تصور ہے ایک باغ تو وہ ہے جو لگایا جاتا ہے آرٹیفیشلی اس میں جیسے کہ آپ کا مار باغ ہے لیکن یہ ایک فطری باغ ہوتا ہے جیسے آپ کو کشمیر میں وادیاں نظر آ جائیں یا کہیں سوات میں وادی ن... وہ باغ ہے فطری باغ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے ڈھلوان پر وہ جو باغات ہے درخت لگے ہوئے ڈھلوان پر اور نیچے وادی کی گہرائی میں پانی بہ رہا ہے وہ پانی سیپ کرتا ہے تو خود بخود ان جڑوں کو سیراب کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے وہ جو نیچرل فلو ہے پانی کا وہ برقرار رہتا ہے ورنہ ہمارے ہاں تو جیسے یہ آرٹیفیشل اریگیشن ہے تو آپ کو معلوم ہے سو پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں یہ جو بھی یہاں پر زمین کے اندر سارٹس اوپر ابھر کر آ جاتے ہیں کلر ہو جاتا ہے مختلف چیزیں یہاں نیچرل اس اعتبار سے پاکستان کی بہترین زمینیں جو ہیں وہ ضلع مردان کی زمینیں نیچرل اریگیشن ایسا ڈھلوان نیچرل ہے ان میں اریگیشن بھی نیچرل اور جو فلو ہے ڈرین ہے ڈرینیج وہ بھی نیچرل ہے اور اس اعتبار سے وہ خرابیاں جو, جو پنجاب کے میدانوں میں ریکلیم کرنے کے لیے کتنے ارب ارب روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں لینڈ ریکلیمیشن پر اس کا وہاں کوئی سوال ہی نہیں کوئی مسئلہ اس سے پیدا نہیں ہوتا تو اس لیے میں ترجمہ کیا کرتا ہوں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں جیسے اقبال نے کہا دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو تو ایک ایسا نقشہ ہے کہ ذرا بلندی کے اوپر جنت جو ہے بے رب وطن ذرا بلندی پر ہو اور اس کے دامن میں کوئی چشمہ جو ہے بہ رہا ہے یہ ہے نیچرل ایک بات تب افطری سَوَابًا بلا عِنْدِ اللہ یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے ثواب کے بارے میں یہ لفظ سوب جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اس کی لغوی حقیقت کیا ہے رجوع شے اللہ اورحالت المقدرت المقصود بالفکرہ کسی شے کا اپنی اصل حالت کی طرف رجوع کرنا یا اس کے بنانے سے جو شے مقصود تھی مطلوب تھی اس کی طرف اس کا رجوع کر جانا اس کا اس تک پہنچ جانا یہ ہے سوب یہ اس کا روبی مفہوم ہے اس اعتبار سے عمل کا بدلہ جو ہے ثواب ہے اس لیے کہ عمل سے مقصود ہے کوئی ادب کوئی بدلہ۔ اگرچہ یہ لفظ آتا ہے سزا کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ آیا مصوبتا اور جگہ کے لیے بھی آیا لیکن عام طور پر جو ہمارے عرف عام میں لفظ ثواب استعمال ہوتا ہے وہ خیر اچھے اعمال کا بدلہ اچھی جگہ کے لیے اسی طریقے سے مسابت للناس کہا گیا خانہ کعبہ کو اس جال نل بیتا مسابت الناس وامنا اس لیے کہ وہ جگہ ہے جہاں اہل ایمان لوٹ لوٹ کر آتے ہیں بار بار آتے ہیں اور انسان جو ہے جو بھی ہج کر کے آتا ہے واقعہ یہ کہ پھر اس کے دل میں کچھ عرصے کے بعد پھر وہ کٹتی ہے کہ دوبارہ لوٹے اور یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے وہ کوئی خاص کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے بہت سی چیزیں جیسا کہ میں نے کل بریڈلے کا کال آپ کو سنایا تھا کہ فلاسفی از دی نیم آف فائنڈنگ بیڈ ریزن فار واٹ وی بلیو آن انسٹنگس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فطرت میں ہے اب ہم ان کو اگر دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کریں تو بجائے مفید ہونے کے الٹا اس مقصد کو نقصان پہنچا بیٹھے تو یہ کچھ چیزیں ہیں کچھ روحانی اس کی کیفیات ہیں مسابت اللہ سے وامنا کے لوگ بار بار آئیں لوٹے وجوہ کریں اس مرکز کی طرف آئیں بار بار آئیں تو ثواب من اند اللہ یہ بدلہ ہوگا خاص اللہ کے پاس سے آخری ٹکڑا بہت اہم ہے واللہ تو حسن الثواب اور جان لو کہ اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ یہ کیوں کہا ہر انسان اپنی محنت کا کوئی نہ کوئی بدلہ چاہتا ہے اجرت چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ چاہے گا انسان ہر انسان چاہے گا مجھے اپنی محنت کا اپنی صلاحیت کا بدل اس کی اجرت جو ہے زیادہ سے زیادہ ملے اب کسی کو بڑے پیمانے پر پھیلائیے مجھے اور آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں جو مہلت اور عمر دی ہے جو ذہانت دی ہے جتنی بھی دی ہے جو فطانت دی ہے جتنی بھی دی ہے جو قوت کار دی ہے جتنی بھی دی ہے اس سے اگر ہم دنیا مراد اور دنیا کو مقصود بنا کر انویسٹ کریں اس کو تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے ایک ضرورت کی حد تک تو انسان کی مجبوری ہے اس کو مقصود بنا لینا مطلوب بنا لینا یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے یہ تو گویا کہ آپ نے بڑی کم قیمت کے بد اپنے آپ کو بیچ دیا جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کلو نفسی یغوف ابا یہ نفس ہر انسان جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے اپنی قوت بیچ رہا ہے اپنی ذہانت اپنا وقت بیچ رہا ہے کوئی شخص دفتر میں جا کر بیچ رہا ہے کوئی دکان پر اپنے آپ کو بیچ رہا ہے ہر شخص اپنے آپ کو بیچ رہا ہے کلو نفسیں یغب ہو با یہ جو ہم بیع کر رہے ہیں اپنی یہ جو بیچ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو تو اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیوں نہ لیں؟ زیادہ سے زیادہ قیمت صرف اللہ دے سکتا ہے دنیا میں جس سے کو بھی مطلوب بناؤ گے بہت سے لوگ ایسے ہوں کہ جو اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتے ہیں صرف اپنی اولاد میں زندگی کا کوئی اور مقصود ہے ہی نہیں ہو کہ ہم وقت ملازم ہیں اپنی اولاد کے ساری محنت ساری کمائی ساری بھاگ دوڑ جو بھی ہو رہی ہے اس کا مصرف ایک ہی ہے یا اپنے لیے کچھ آسائشیں حاصل کر لی یا اولاد پر انویسٹ کر لی اس سے آگے انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں تو واقعہ یہ ہے کہ بڑے گھاٹے کے سودے ہیں یہ ٹھیک ہے اولاد کی پرورش بھی ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے ہم پر یہ بوجھ ڈالا ہے انسان اسے کرے لیکن یہ امید نہ رکھے کہ یہ ہمیں کو بدلا دے گی اس لیے کہ بدلا تو حقیقت میں صرف اللہ دے سکتا کسی اور کے پاس وہ قیمت ہے ہی نہیں جو میری ادا کر سکے یس دام کمنداور ہمت مردانہ وائی ٹو سیٹل لیس یہ آپ نے بہت سے اشتہارات میں دیکھا ہوگا بڑا پیارا اور بہت ہی اپیلنگ جملہ ہوتا وائی ٹو سیٹل فار لیس never settle for less آپ اپنی رقم کی صحیح صحیح بدل آپ اس کا حاصل کیجیے کسی گٹیا چیز کے اوپر اپنی رقم نہ پھینک آئیے نیور سیٹل فار لیس بلکہ میکسیمم حاصل کیجیے تو اپنی جان کی قیمت کم کیوں وصول کرے اپنی صلاحیتوں کا بدل کم کیوں وصول کرے جبکہ دنیا میں کسی بھی اور کام میں اسے انویسٹ کریں گے بڑا ہی محدود آنی افانی بدلا ملے گا ختم ہو جانے والی شئے. ہاں اللہ کے ہاتھ بیچ دیجیے ان اللہ اشترام فسم وال جنا یہ ہے صحیح قیمت اب آپ نے صحیح سودا کیا ہے اب آپ نے اپنے آپ کو بیچا ہے اپنی پوری قیمت لے کر اس سے کم پر سودا کریں گے تو گھاٹے کا سودا بلّ ثواب آخری بات عرض کر رہا ہوں اس ہمارے درس میں جو آیات آئی پہلی آیت ایمان باللہ دو آیتیں ایمان بالآخرہ دو بدسالح اب ایک میں یہ نقشہ آیا تھا اس کے ساتھ اس رقو کی اور اس صورت مبارکہ کی آخری آیت بھی شامل کر لیجئے اس لیے کہ اس کا تعلق اسی مضمون سے جو اس لیے آخری آیت میں آیا ہے یا یوہلین الذین رو و صابر رابطو و تق اللہ لال اس آیت میں تو نقشہ دکھایا تھا کہ اہل ایمان تم یہ کر رہے ہو تم نے یہ کچھ کیا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں عجر و ثواب سے نہ نوازیں ہم تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والے نہیں ہیں آخری آیت میں پیٹ تھپ کی جا رہی ہے شاباش دیتے ہوئے آئندہ کے لیے کہا جا رہا ثابت قدم رہو اسی راستے پر اے مسلمانوں صبر کی روش اختیار کیے رکھو مسابرت صبر میں اپنے مخالفوں سے بازی لے جاؤ ایشار اور قربانی میں ان سے آگے بڑھ جاؤ رابے تو بہت مربوط رہو بہت جڑے ہوئے رہو منظم رہو مربوط رہو بنیاد مرسوس کی حیثیت سے رہو اور ود تق اللہ اللہ کا تخبہ اختیار کیے رکھو لال تفلح تاکہ تم فلاح پاؤ اللہ مربر جامن اللہ مجالنامن بادلین آمین یا رب العالمین بارک اللہ لی و لمفل قرآن العظیم